جزام جنون اور برس کا علاج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر میں حجامہ کرانا جنون جزام برس اونگ کی کثرت اور داڑھ درد میں مفید ہے